میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے اسمان اور ذمہ بنائی یہ کسی کا ہےکر اور میں مشرق میں نہ ہوں